اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے صحائف موسا ابراہیم میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے انسان میں ہنسنے اور رونے کی قوت ودیت کی ہے یایت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اہل جنت کو جنت میں بھیج کر ہسایا اور اہل جہنم کو جہنم میں ڈال کر رلایا یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جسے چاہا خوشی دے کر ہنسایا اور جسے چاہا غم دے کر رونے پر مجبور کیا اور باری تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا موت کے گھاٹ اتار دیا اور جسے چاہا مردہ نطفے میں زندگی ڈال کر پیدا کیا اور اسی نے مرد و زن کو ایک قطر نطفہ سے پیدا کیا جو کودتا ہوا رہم مادر میں جا کر قرار پا جاتا ہے